مثال کے طور پر آپ امام کے ساتھ تراوی پڑھ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ کرکات آپ کی چھوٹی کیسے کیا سو گیا آپ یا کیا ہوا کیسے چھوٹی فرض کیجیے اگر چھوٹ گئی تو ہمارے امام امام آزم ابو ہنی کا فتویٰ یہ ہے جب امام نے اپنی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا آپ بھی دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور اس کے بعد ایک رکت جو آپ کی رہ گئی اس کو ویسے پڑھیں جیسا کہ پہلی پڑھی جاتی ہے چونکہ ترک ہوئی آپ کی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے دوسری آیت جو ہے وہ بھی اس میں پڑھیں گے ہمارے امام صاحب کے نزدیک جو رکت آپ کو ملی وہی رکت آپ کی بھی ہے یعنی چونکہ وتر کی آخری ملی اس میں دعائیں خنوت تھی تو آپ نے بھی دعائیں قنوت پڑھ لی اب ایک عذر ہے تو باقی اپنی ایک رکعت معمول کے مطابق پڑھ لیں اگر آپ کے سوال اب یہ چونکہ ہمارا یہ